والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رلقهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشابل فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله, واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میں والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں بس کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ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 ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر گئی اور طلاق اس نے اسی طرح کی دی تھی جیسے کہ شریعت میں دینے کا طریقہ ہے یعنی ایک تلاق دی یا دو طرف دی تین تلاقیں نہیں دی تھیں اور عدت گزر گئی اب عزت گزرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میاں بیوی بی دونوں کو پچھتاوا ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے رشنکاہ کے رشتے کو ختم کر کے غلطی کی اور ہم اگر اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح بنیادوں پر اس سوار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے سرا اس کی اجازت بھی تھی کہ دوبارہ دوسرا نکاح باہمی رضامندی سے نئے مہر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے تو اجازت بھی تھی لیکن ہوتا یہ تھا کہ بعض مرتبہ میکے والے اس لڑکے عورت کے میکے والے وہ عورت کو پچھلے شوہر سے نکاح کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم اس تمہیں اس شوہر کے پاس نہیں جانے دیں گے جس نے تمہیں پہلے طلاق دی تھی وہ ایک طرح سے اس کو اپنے غیرت کا مسئلہ بنا لیتے تھے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے کہ چونکہ شوہر نے ایک مرتبہ طلاق دے دی ہے لہذا اب ہم اس کو دوبارہ نکاح کا اس وسوار کرنے کی اجازت نہیں دیں اگرچہ عورت کو اللہ تبارک وطالعہ نے نکاح کے معاملے میں یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ خود بھی اپنا نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے میکے والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ عورت نکاح کرنے سے قاصر رہتی تو اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں حکم دیا ان میکے والوں کو کہ لا تاغلو ان کو منع نہ کرو ان کہنا ازوا کہ وہ نکاح کریں اپنے سابق شوہروں سے تراغو جبکہ ان کے درمیان آپس میں رضامندی سے بات طے ہو گئی ہو بالمعروف معروف بھلائی کے ساتھ یعنی اب دونوں کو پچھتاوا ہو گیا اپنی سابق غلطیوں کا اندازہ ہو گیا اس کے خمیازہ بھی بگت لیا تو اب اصلاح کی امید ہے اور آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ ہم اپنی زندگی بلائی کے ساتھ گزاریں گے تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکے والوں سے کہا کہ ہم یہ نصیحت جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں غالی کا یو عزوبی منکانہ من کم یو منب اللہ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یعنی اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا واقعتا اللہ یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر یہ بات تمہیں قبول کرنی چاہیے اور اس عذیت کو اپنے پلے باندھنا چاہیے اور اس سے ایراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ ذالکم از کا یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا و اثر اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اللہ عالم و انت اللہ اور بالوقات میکے والوں کے جذبات بڑے مشتعل ہوتے ہیں اور ان کی غیرت اس کو گوارہ نہیں کرتی کہ ان کی لڑکی وہ دوبارہ اس شوہر کے پاس جائے لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالہ فرما رہے ہیں کہ باہمی رضامندی سے جب انہوں نے طے کر لیا ہے تو اب تمہیں بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تو یہ سمجھو کہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ عالم ہوں وہ ان تم اور تم نہیں جانتے لہذا چاہے تمہارے جذبات کچھ ہی ہوں اسی طریقے پر عمل کرنا تمہارے لیے درست اور مناسب اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ ان کو پچھلے شہروں کے پاس جانے سے نہ روکو ایک مسئلہ جو طلاق کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کے بعد جھگڑوں کا سبب بھی بن جاتا ہے وہ بچوں کی پرورش اور بچوں کے دودھ پلانے کا معاملہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دودھ پلانے کے کچھ احکام ذکر فرمائے ہیں اگرچہ سیاق تو چل رہا ہے طلاق کا اور گویا طلاق کے سیاق میں اس مسئلے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانے کے معاملات میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو تمہیں یہ اصول اور یہ احکام تمہارے سامنے رہیں مستحظر رہیں لیکن جو احکام بیان فرمائے گئے ہیں وہ طلاق کے بعد کی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جب نکاح قائم ہے اس زمانے کے اندر جو بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس پر بھی یہ تمام احکام پوری طرح حاوی اور عائد ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ فرمایا کہ اولاد کو یا بچوں کو دودھ پلانے کی ایک مدت بیان فرما دیول والدہ تو یوں نا اولاد مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں لئی دو پورے سال لمن ارادہ تمن رضاغ ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کریں پوری کرنے کا ارادہ کریں اس آیت نے بتا دیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی کل زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے دو سال پورے ہونے پر اس کا دودھ چھڑانا ضروری ہے اور چونکہ بچہ دودھ رفتہ رفتہ ہی چھوڑتا ہے تو اس واسطے کچھ پہلے سے اس کو دودھ چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے پھر یہ فرمایا کہ والموزود لہو رزق ہن نہ وقت یعنی جس باپ کا وہ بچہ ہے جسے دودھ پلایا جا رہا ہے اس پر واجب ہے یعنی باپ پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے یعنی جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ اس کے کھانے کا خرچہ اس کے لباس کا خرچہ وہ بچے کے باپ پر واضح ہے بچے کے باپ کے اوپر آئے ہوتا ہے واجب ہے کہ بچے کا باپ اس کو ادا کرے تو اس پر جو یہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ دودھ کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے یہ بھی چلاک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جب نکاح قائم ہو اس پر دودھ پلایا جا رہا ہو تب بھی مدت یہی ہے دو سال کی اس کے دوسری جو بات اس آیت تقریب میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر ماں باپ کے درمیان نکاح قائم ہے تو خرچہ واجب ہے دودھ پلانے والی ماں کا شوہر کے اوپر تو یہ خرچہ تو نکاح کی وجہ سے واجب ہے اگر نکاح قائم ہے تو لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو عزت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے اور اس دوران اس کا نفقا طلاق دینے والے شوہر پر واجب ہوگا اور عزت اگر گزر گئی اور پھر بھی بچے کو ماں سے دودھ کی ضرورت ہے تو ماں دودھ پلائے لیکن ساتھ ساتھ وہ متلقہ ہونے کی وجہ سے چونکہ بحثت نے کہا کہ اس کا نفقہ شوہر پر نہیں ہو رہا اور پھر بھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو متعلقہ ماں عزت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے سابق شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں چونکہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو مجھے دودھ پلانے کی اجرت اسی طرح دو جیسے کہ دوسرے اناؤں کو اگر رکھا جاتا تو ان کو جو اجرت دی جاتی وہ بیوی بی کو بھی اجرت دینا ضروری ہے اس کا مطالبہ اس کے لئے جائز ہے یہ مطلب ہے کہ وال مولودی لہو اور لفظ یہ استعمال کیا جس باپ کا وہ بچہ ہے اشارہ کر دیا اس علت طرف کہ جو تمہیں جو نفتے کا پابند بنایا جا رہا ہے یا تمہارے ذمہ جو یہ بات عائد کی جا رہی ہے کہ تم دودھ پلانا والی کا خرچہ بھی برداشت کرو اس کا لباس کا خرچہ بھی برداشت کرو وہ اس وجہ سے کہ جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے وہ تمہارا بچہ ہے جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے لیکن جملہ بیس میں اللہ سبارکار فرما دیا نَفْسٌ إِلَّا لفنفس کہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی یعنی شوہر کے ذمے جو خرچہ ہے دودھ پلانے والی ماں کا تو وہ اس کی وسعت کی حد تک ہی واجب ہے یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ہے تو معمولی حیثیت کا مالی اعتبار سے اور دودھنے والی اس سے اپنا نفقہ وہ اعلی درجے کا بہت اعلی معیار کا نفقے کا اور لباس کا مطالبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اس کی وسط سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا تو اس واسطے اس بات واسط کا خیال رہے کہ جو اجرت مقرر کی جائے وہ شوہر کے مالی حیثیت کے مطابق ہی مقرر کرنی چاہیے پھر آگے فرمایا کہ لاظگار روالی رتم بے والا کہ ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے مطلب یہ ہے کہ ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے یعنی اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھائی تم دودھ پلاؤ بچے کو لیکن اس کو کوئی عذر لاحق ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ پلانے سے واقعتا قاصر ہے ایک معقول عذر اس کے بعد موجود ہے اور وہ اس واسطے انکار کر رہی ہے کہ بھائی میں دودھ پلانے سے قاخر ہوں تو پھر اس کو زبردستی مجبور کرنا کہ نہیں تم ضرور پلاؤ چاہو تمہیں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو یہ جائز نہیں لا رواجی یا تم بیولا دیا کوئی ماں اپنے کسی ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے ولا مولود لہو بیولا اور نہ موجود لہو یعنی والد والد کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اپنے بچے کی وجہ سے کیا مانا کہ مسن اگر بچہ ماں کے سوا کسی دوسرے کا دودھ لیتا ہی نہیں وہ تو ماں ہی سے دودھ پینے کو مسر ہے اور کسی دوسری عورت کا دودھ لینے سے انکار کرتا ہے تو ماں کے لیے ایسی صورت میں انکار جائز نہیں اس صورت میں اگر وہ انکار کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے لائے بچے کو دودھ پلانے کا کیسے انتظام کرے جبکہ کسی دوسری عورت کا وہ دودھ نہیں لیتا تو ایسی صورت میں ماں کے انکار جائے گی تو گویا اس صورت میں اگر وہ عورت انکار کرے گی جی تو باپ کو بلا وجہ ستانے کے مرادب ہے اس سے منع کیا گیا ہے مولود الرحب والا خلاصہ یہ کہ حالات بچے کی مسلحت کے دیکھے جائیں اور شوہر اور بیوی کے حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے محض ضد کی وجہ سے کوئی جھگڑا پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ سب آپس میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ بچے کی مسئلہ کس میں ہیں اور جانے بین میں سے کسی کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے اس طرح باہمی مفاہمت کے ذریعے اس مسئلے کو طے کیا جائے فر فرمائیں وارث وارث اور وارش پر اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی تھی وہ اب بچوں کے وارثوں پر آئے ہوگی یعنی مثلا ایک بچہ ہے اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا تو اب جو ذمہ داری تھی کہ وہ کسی خاتون کو لے کر اس سے اس کو اجرت دے کر دودھ پلائے یہ سمجھائی اب کس پر آئے دو تو فرمایا کہ ان لوگوں پر آئے دو جو اس بچے کے وارث بنے یعنی فرض کرو اگر بچے کے پاس مال ہے مثال کے طور پر اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو مال کے وارث بنیں گے جو لوگ وہی لوگ اپنی زندگی میں اور بچے کی زندگی میں بچے کو دودھ پلانے کا خرچ بھی برداشت کرے اسی سے یہ بات فکاہ کرام نے مستمبت کی ہے کہ جو لوگ کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں یعنی اس کا ترکہ ان کو جاتا ہے تو جب تک وہ آدمی مرا نہیں اور کسی وجہ سے وہ کمانے سے معذور ہو گیا مرض کرو کہ اتنا بیمار ہو گیا یا اتنا اپاہج ہو گیا کہ وہ کوئی کام کرنے سے قاصر ہے خود کما نہیں سکتا تو اس وقت اس کا نفقہ اور اس کا خرچہ ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں اللہ تبارک و نے یہ ایک نظام ایسا بنایا ہے یہ اس میں فرائض اور ذمہ داریاں متوازن طریقے سے چل رہی ہیں یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ کہ فائدے اور ذمہ داریاں یہ متوازن طریقے سے چل رہی ہیں تو ایک انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کہ اس کی میراث کو ملتی ہے تو پھر اس کو اس کی کچھ ذمہ داری بھی وہ اٹھانی چاہیے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہو جائے اپاہج ہو جائے تو اس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہوگا پھر آگے فرمایا کفاور پیچھے جو فرمایا تھا کہ دودھ پلانے کی کل مدت دو سال ہے تو کسی کو یہ شبہ ہو تھا کہ دو سال سے پہلے دودھ چھڑانا جائز نہ ہو تو اس شبہ کو دودھ فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما کر کہ آپس کی رضامندی سے اگر دونوں یعنی میاں بیوی بی یا بچے کے والدین یہ چاہیں کہ ارادہ فسال یعنی دودھ چھڑانا چاہیں انتراض عمل حما و تصاورین باہمی رضامندی سے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے فلاں جرا عالما تو پہلے دودھ چھڑانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں پھر آگے فرمایا کہ وہ ان عرص تم ان دستر گڑھو اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ کسی اور سے پلواؤ یعنی ماں سے نہیں کسی وجہ سے کہ ماں وہ دودھ پلانے سے قاصر ہے یا ماں کا دودھ ایسا ہے کہ جو بچے کے لیے مناسب نہیں ہے یا کوئی اور معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے ماں دودھ پلانے سے سے قاصر ہے اور تم خود چاہتے ہو کہ ماں دودھ نہ پلائے تو ایسی صورت میں تم کسی باہر کی انہ کو یا دودھ پلانے والی کو رکھ سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے فلاح جناح علی تم الاسلم تم ماں عطی تم جبکہ تم اس انا کی اجرت اس کو حوالے کر دو معروف طریقے سے یعنی بھلے طریقے سے اور پھر فیمخ اللہ جیسا میں نے کیا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک وار جب کوئی حکم بتاتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس کے شروع میں یا آخر میں تقوا کا حکم عموماً دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ قانون کوئی آدمی کتنا ہی اچھا بنا دے قاعدہ کیسے یہ اچھا بنا دے لیکن جب تک کہ اس قانون کے اوپر عمل کرنے والوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تقوا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو اس وقت تک اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا محض ڈنڈے کے زور سے محض پولیس کے خوف سے کسی آدمی کو کسی قانون پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں خود اللہ تعالی کے سامنے جواب جوابدہی کا احساس نہ ہو تو فرمائے وقت اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وموں اور یہ جان رکھو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے